وہ مقبول بندی یہ کافر پوچھتے ہیں وہ اب ہی اپنی رب کی طرف وسیلہ ڈنتی ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے